Uh, حضرت میرا سوال جو ہے وہ ایکچولی نفس کے بارے میں, پہلے بھی میں نفس کے بارے میں uh, مل سکا اس کا تو آج پھر میں نفس کے بارے میں ہی آپ سنگا کیوں کہ نفس کے بارے میں بہت پڑھا جاتا ہے کہ نفس کو موت ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا وہ پھر Uh, نفس کے بارے میں کسی سے پوچھا تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں شاید پالٹا آگ, میں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نفس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جسم جو تمہارے اندر موجود ہے نفس تو پوچھا گیا کہ جی نفس کس حصے کا نام ہے تو دل کا نام ہے دماغ کا نام ہے جسم میں کہاں ہے انہوں نے کہا جی جس طرح جو نفس ہے جسم میں موجود ہے اور کسی حصے کا نام نہیں اسی طرح جس طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی کسی کا نام اللہ نہیں پر اندھا جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اسی طرح نفس جسم میں کسی حصے کا نام نہیں لیکن جسم میں ہر جگہ موجود ہے تو کچھ بات سمجھ نہیں آئی شاید ہم سے اوپر کی بات ہے تو آپ ذرا نفس کے بارے میں ذرا بتا دیں بیان کر دیں کہ نفس کیا ہے اور آگے نفس کی تین قسم بھی ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ نفس مطمنا کیا ہے نفس لواما کیا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا نفس کے بارے میں بتا دیں تو بڑی مہربانی جی اللہ آپ کو معاشاء اللہ کسی کے روم میں جانا چاہیے ہاں یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے نفس ابتدا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں یہ اللہ جلح کریم نے ایک حص پیدا کی ہے جو انسان کے اندر ہے وہ صلاحیت جو ہے جب تک زندہ رہتی ہے انسان جو ہے وہ اپنے آپ آب کو نکری کی طرح مائل کرتا ہے جان نفس صلاحیت والے نفس کا الح کے حق پر تیری جان کا تیرے اپنے آپ کا تیرے نفس کا رجپا کھات ہے تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی حالت اس طریقے سے یہ بندے کی ایک صلاحیت صحیح صحیح ہے, ہے, ہے وہ نیکی میں بڑھتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جب وہی ضمیر بھتا ہے برائی میں دب جگتا ہے تو وہ نفس امارہ شمار ہوتا ہے وہی صلاحیت جو ہے من عرف نفسہ فقد عرف رب حضرت ایمان یا, یا بن معذ اکول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا یعنی جو اپنی نفی کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اس کو پتا چلتا ہے کہ رب کائنات کا مالک ہے میری حیثیت کچھ نہیں رہتی ہے اپنے آپ کو آدمی پہچانتا نہیں ہے اس وقت تک ہوتی یہ ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں تکبر بھی ہوتا ہے غرور بھی ہوتا ہے تو اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی احیاء علوم الدین پڑھیں اس میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے میرے خیال میں آپ کافی حد تک ہو تو اس میں سے کچھ اخذ کر سکتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی چونکہ اسی میدان کے شاہ سوار ہیں اور انہوں نے ان موضوعات پر بڑا کھل کر لکھا ہے کہ علوم الدین نے اسی طریقے سے دیگر صوفیار نے بھی اس پر کافی لکھا ہے لیکن امام غزالی بہرال ایک بہت بڑی شخصیت ہیں تو یہ ایک صلاحیت ہے انسان میں جس کو نقص کہا جاتا ہے ہر انسان میں اللہ جل محدود کریم نے پیدا کی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ہر انسان میں یہ صلاحیت ہے اب وہ کیسی ہے اسے وہ کہتا کھا لیتا ہے اسی کا نام نفس ہمارا یا نفس مطمئنہ رکھا گیا